وقفاء صلات وصلاح, وصلاح معلی سید رسل وخاتم الانبیاء اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما وزن الفعل اسباب منصرف کے جو نو اسباب ہیں ان میں سے آخری سبب وزن فید باقی آٹھ اسباب آپ کے سامنے ان کی پوری تفصیل آ چکی ہے عدل وصف تانی اس معلفہ اجما جمع ترکیب الفن زائدہ تان سارے آج کا جو سبق آپ کا وزن فعل کے حوالے سے کہ وزن فعل بھی اسباب منصرف صرف میں سے ایک سبب ہے کہ جب وزن فعل یا اس کے ساتھ کوئی اسباب منصرف صرف میں سے کوئی اور سبب مل جائے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا غیر منصرف ہو جائے گا اور اس پر کثرت اور تنوین نہیں آیا کرے گی وزن فعل اس کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں صاحب ہدایت نہ نے کہ وزن فعل کی دو شرطیں ہیں سبب مؤثر بننے کے لیے یعنی اسباب منصرف صرف کا جو سبب ہے وہ سبب بننے کے لیے اس کی کیا ہے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کہ وہ جو وزن ہے وہ فیل کے ساتھ خاص ہو ٹھیک ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وزن وہ جو وزن ہے اسم کا ظاہر ہے یہ وزن وزن فعل اسم کے اندر آئے گا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں غیر منصرف کی اور غیر منصرف کس کی قسم ہے اسم کی اور اسم عورب کی تو غیر منصرف کے اندر یعنی ایسا اسم جو کہ وزن فیل, فیل کے وزن پر آئے گا تو اس،, اس وزن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہو فیل کے ساتھ خاص ہو وہ وزن پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط جو ہے وہ یہ اگر وہ وزن ایسا ہو کہ وہ فیل کا خاصہ نہ ہو فیل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مظاہرے میں سے کوئی ایک حرف ہو حروف مظاہرے کون کون سے ہیں حروف اتین ٹھیک ہے حمزہ یا نو حروف اتین تو پہلی شرط وزن فیل کے لیے یعنی اسم جو غیر منصرف ہوگا اس کے سوائیں مؤثر بننے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ اسم کا جو وزن ہے وہ وزن فعل کا خاصہ ہو فیل کے ساتھ خاص ہو یعنی فیل ہی کا خاصہ ہو لیکن اسم کی طرف جو اب منقول ہو کر آیا ہو اصلاً وہ کیا ہو اسم کا خاصہ نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اسم کے اندر کوئی ایسا وزن آ رہا ہے وہ فعل کا خاصہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو اس کے اندر فعل مظاہرے کی علامات میں سے کوئی علامت ہو اس لیے کہ جب فعل مظاہرے کی علامات میں سے کوئی علامت آئے گی حمزہ تا یا نون تو وہ چونکہ فعل مظاہرے کے خواص ہیں اور فعل مظاہرے خاص ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ تو گوہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم اس وقت کیا ہے فعل فیل کے اوزان کے ساتھ کیا ہے خاص ہے تو یہ دو شرطیں ہیں اب یہ کہ یہ جب چیز ہو جاتی ہے یعنی وزن فیل اس میں کیوں غیر منصرف ہو جاتا ہے اس لیے کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے غیر منصرف پر کثرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی اس لیے نہیں آتے کہ کسرہ کا پڑھنا کیا ہو جاتا ہے شکیل ہو جاتا ہے مشکل ہوتا ہے پڑھنا تو جو فیل ہوتا ہے یا فیل کا جو وزن ہوتا ہے وہ تو اصل فیل کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن جب فیل سے وہ انتقال کر کے اسم کی طرف آتا ہے اسم میں جب آ جاتا ہے وہ فیل کا وزن وہ فیل کا خاصہ تو یہاں پر پھر وہ فیل والے یہاں پر کیا ہے پھر کسرہ اور تنوین کوڑنا کیا ہو جاتا ہے سقیل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کیا ہے اس یعنی جب اصل سے فرا کی طرف یا دوسری چیز کی طرف انتقال کر گیا تو وہاں پر بھی کیا ہے سقل اور یہ چیز آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا ہے غیر منصرف کہتے ہیں اور غیر منصرف یہ بن جایا کرتا ہے اور آخر میں کیا ہے ایک بات انہوں نے اور کی ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو اس پر ہاتھ داخل نہ ہوتی ہو لایات خلو حل ہاں کہ ایسا اسم ہو جو وزن فیل کے, فیل کے وزن پر بھی ہو لیکن اس میں, اس میں کیا ہو ہاتھ داخل کبھی بھی نہ ہوتی ہو ہاتھ داخل ہا سے کیا مراد یعنی وہ گولتا جو حالت وقف میں کیا ہو جایا کرتی ہے ہا بن جایا کرتی ہے وہ کیوں اس لیے کہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں جس اسم کی بات کر رہے ہیں وہ فیل کے خواص میں سے ہوتا ہے اور صرف اس کے وزن پر ہوتا ہے یہ فیل کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں تب لیکن اگر وہ ایسا اسم ہو کہ اس پر تاع تانیس یعنی گول تار جو ہے وہ داخل ہوتی ہو تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا اس کی اس خاصیت کو کمزور کر دے گا اس لیے کہ یہ جو گول تا ہے یہ علامات ہے کس میں سے ہے خواص اسم میں سے ہے نہ کہ خواص فعل میں سے اس لیے کہ آپ جب اسم کی علامات پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تا تانیس ضرور ملتی ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے تو اسم کے خواص میں سے ہے نہ کہ فعل کے خواص میں سے اور ہم بات کر رہے ہیں کس کی اس اسم کی کہ جس کا جو وزن ہو وہ فیل کے خواص میں سے ہو تو اس لیے شرط یہ لگا دی ہے کہ تانیس بھی نہ ہو آپ کا صبر کتنا سے ہے آج وزن فعل کو ہم پڑھ رہے ہیں وزن فیل کا سبب مؤثر بننے کے آپ کو لفظی بھی بتاتے ہیں وزن الفعل کہ اسم فیل کے وزن پر ہو اسم فیل کے وزن پر ہو اب اس کی دو صورتیں کہ اسم فیل کے وزن پر ہو کیسے یا تو یہ یعنی فعل کے وزن پر ہو اور اسی طرح اسم کا بھی وہی بیائی وہی وزن ہو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بالکل بے آئین ہی وہ وزن نہیں ہوتا اور بالکل اس کی مسل نہیں ملتی کسی بھی فیل کے ساتھ پھر ایسا اسم ہونا چاہیے وزن فیل بننے کے لیے کہ اس کے شروع میں علامات مظاہرے ہونے چاہیے یعنی حروف عطین اور اس کے آخر میں گولتا نہیں ہونی چاہیے اگر اس کے شروع میں حروف مظہارے حروف بھی نہ ہوں اس کے آخر میں گولتا آہار یعنی گولتا داخل ہوتی ہو یا یہ کہ وہ اسم جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ فیل کے ساتھ خاص بھی نہ ہو تو پھر یہ وزن فعل کبھی بھی نہیں بننے گا آ جائیے. اما بہرحال اسباب میں سے آخری سبب ہے فشر تو بس اس کی شرط یہ ہے کہ یختص کہ وزن فیل یعنی اسم کا جو وزن ہے وہ فیل والا وزن ہو اس میں یہ ضروری ہے کہ بل فیل کہ وہ وزن خاص ہو فشر تو ہو وزن فیل کے لیے شرط یہ ہے کہ, کہ خاص ہو وہ وزن فیل بال فیل فیل کے ساتھ ٹھیک ہے اسم کا جو وزن ہے اب وہ فیل کے وزن پر اگر اسم آ رہا ہے تو وہ جو وزن ہے وہ خاص ہو کس کے ساتھ بال فیل کے ساتھ بلا فی الام قولہ عنل فیل اسم میں نہ پایا جاتا ہو اسم میں استعمال نہ ہوتا ہو مگر اللہ منقولن عل مگر فیل سے منقول ہوتے ہوئے یہ منقول ہونے کی حالت میں و اب کشمرا جب پڑھتے ہیں اس کو یہ باب تفعیل کا سیغہ بنتا ہے یو اس کے مانے ہوتے ہیں دامن سے میٹنے کے اور فعل ماضی کا سیغہ ہے ٹھیک ہے شمرا شم یو شمر شم و تفیل ہے تو شم کے معنی ہے کس کے اگر یہ فیل ہی ہو فیل ہو جب اس کا معنی ہوتے ہیں دامن سمیٹنے کے فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے لیکن پھر اس کو نقل کیا گیا اسم کی طرف اور اب شمر کہا جاتا ہے کس کو گھوڑے کو ٹھیک ہے گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے شمرا کا لفظ اب یہ اسم کی طرف اس کا انتقال ہوا اب یہی وزن بالکل شمرا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اسم کے لیے استعمال ہو رہا شمبرا اس کے اندر اب یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ ایک علم پایا جا رہا ہے اسی طرح زرےبا فیل ماضی مجھول کا سیگا ہے اس کے اندر وزن فیل پایا جا رہا ہے اگر اب کسی کا نام رکھ دیا جائے زوربا کسی کا نام مثلا رکھ دیا جائے زربا اب پھر بھی یہ غیر منصرف بن جائے گا علم اور وزن فیل ہونے کی بنیاد پر تو خلاصہ یہ ہے بتانے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اسم فیل کے وزن پر آ جائے تو اس کے لیے شرط ایک یہ والی ہے کہ وہ جو وزن ہے وہ کیا ہو فیل کے خواص میں سے ہو یعنی کوئی خاصہ فیل ہو فیل کے وزن پر ہو بس یا تو فعل مظاہرے کے وزن پر ہو فعل ماضی کے وزن پر ہو کہیں پر بھی کسی بھی فیل کے وزن پر ہو جیسے آپ احمدہ کو پڑھ کے آتے ہیں کہ اس, اس میں کیا ہے ایک تو عالم اور ایک وزن فیل پایا جاتا ہے آپ اس کو اس میں تفضیل بناتے ہیں کہ احمد یعنی اس میں تفضیل کے وزن پر ہے ٹھیک تو یہ وش بشرطه پہلی شرط یہ ہے وزن فعل کی کہیں اختصاب الفعل کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو الا اذا في اس میں اسم میں وہ نہ پایا جا تو والا وزن الا منقولا نال فعل مگر فعل سے نقل ہونے کی صورت میں بس اصلا اسم کے لیے والا وزن استعمال نہ ہوتا ہو بلکہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو فعل سے نقل کرتے ہوئے قسم مرا وزریبا وا ان لم يختص, وإلم يختص اگر وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو تو فیب ہو پھر لازم اور ضروری ہے کئی فی اول ہی حروف کہ اس کے شروع میں حروف مظاہرے میں سے کوئی ایک حرف ہو حروف مظاہرے کون سے میں نے آپ کو بتا دی حروف عطین حمزہ تا یامزہ جسے واحد متکلم کے لیے آتا ہے عظرب مثلا مثلاً ٹھیک ہے تضرب تا مخاطب مذکر کے لیے اور اس طرح غیب کے لیے آتا ہے یزربو <تصفح> یا واحد مذاکر غائب کے لیے آتا ہے اور نون جو نظر بو ہے وہ متکلیہ مالغیر کے لیے آتا ہے چاہے مذکر ہو یا مانوس ہو ٹھیک ہے تو یزر بو تذرب و اذرب و نظر بو اس طرح حروف آتے ہیں یہ جو چار حرف ہیں حمزہ تا یا علی نون تو یہ کیا ہو اس اسم کے شروع میں ہوں اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ اس کا کوئی وزن ایسا ہے کہ وہ بالکل فعل کے خواص میں سے نہیں ہے تو پھر ویورز نے فینل اس کو کہیں گے تو وہ کس طرح پر کہیں گے کہ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے شروع میں علامات المضارع یا حروف المضارع میں سے کوئی حرف ہو اسی کے ساتھ اسی شرط کے تحت کہا ہے کہ ولا يدخله الہاء ساتھ, ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا وہ اسم ایسا ہو کہ اس پر ہ داخل نہ ہوتی ہو کون سی ہ یعنی ایسی گول جو حالت وقف میں ہا بن जाया کرتی ہے وہ اس پر داخل نہ ہو۔ احوا ود ويشكر وتغلب ونرجسہ جیسے یہ چار حرف آپ کو بتائے انہوں نے یہ چار اسم ہے احمد یشکر تغلب اور نرجس چاروں کے چاروں کیا ہیں علم ہے اور چاروں کے چاروں کیا ہیں وزن فعل ہیں احمد علم ہے نام ہے کسی کا اور ساتھ ساتھ میں وزنے فعل بھی ہے کیوں وزن فعل ہے جی جی رول نمبر پانچ بتائیے احمد کیوں وزن فعل ہے ہوں بلکل ٹھیک ہے گے اس کے اندر مزارے کے خواص میں سے ہمزا پایا جاتا ہے وہ یشکر ایسے ہی یشکر کی اس میں روح مزارے کے خواص میں سے جا پایا جاتا ہے تغلب روح مزارے کے خواص میں سے تا پایا جاتا ہے نر نرجس روح مزارے کے خواص میں سے نون پہ جاتا ہے تو یہ یشکر طغلب احمد یشکر تغلب کس کے نام ہے یہ تو بندوں کے نام ہیں اور نرجس کیا ہے نرگس ایک پھول ہے خاص اس کو بولتے ہیں یہ بھی کیا نام ہے اس کا خاص جگہ خاص چیز خاص شے کے نام کو کیا بولتے ہیں علم ہوتا ہے وہ احمد یشکر طغلب نرجس یہ اس کی مثال اب دوسری جو شرط تھی حروف مظاہرے میں سے کوئی حرف ہو شروع میں اور آخر میں کیا ہو تنا داخل ہوتی ہو تو اس کی احترازی مثال دیتے ہیں کہ فیامل یا املون جو ہے یہ منصرف ہوگا اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی یا امل یہ بھی کیا ہونا چاہیے غیر منصرف ہونا چاہیے اس لیے کہ یا ملون اس, اس کے شروع میں حروف مزارے میں سے کیا ہے یا داخل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اندر ایک تو وزن فیل بھی پایا گیا کیونکہ شروع میں عرف مزارے کے خواص میں سے یہ آ گئی ہے اور اس کے اندر عالم بھی ہے کہ یا امل عرب کس کے لیے استعمال کرتے ہیں کام زیادہ قوی اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں زیادہ کام کرنے والے کو اونٹ کو کیا بولتے ہیں زیادہ بوجھ اٹھانے والے اونٹ کو یا املون کہتے ہیں عرب یا املون کس کو بولتے ہیں زیادہ بوجھ اٹھانے والے اونٹ کو لہذا یہ کیا ہو گیا ایک تو اس کے اندر وصف آ گیا ٹھیک ہے کے اندر ایک وصف اور ایک وزن فیل تو لہٰذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات ہم مانتے ہیں ضرور سر آنکھوں پر کہ جی اس کے اندر حروف مزارے میں خواص میں سے یہ ہے اور وصف بھی پایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ نہ بھی بتا دیں کہ ہم نے شرپ لگائی ہوئی ہے عروف مظاہرے کے خواص میں سے ہو لیکن اس کے آخر میں گول تا کبھی بھی نہ آتی ہو کبھی بھی تا داخل نہ ہوتی ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب ہی ایسی اونٹنے کے لیے کے جو طاقتور ہو ناقاتن یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کاتن یا استعمال کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے تو جب کوئی بھی لفظ کوئی بھی کلمہ جب گولتا کو قبول کرتا ہو ہم نے شرط لگائیے کہ وزن فعل کا خا... وزن فعل کے... وزن پھیل نہیں بن سکتا ٹھیک ہے ہم نے شرط لگائیے کہ اس کے شروع میں حروف مظاہرے کے خواص ہوں لیکن آخر میں گولتا کو کبھی بھی قبول نہ کرتا ہو لہذا یا گولتا کو قبول کرتا ہے کیونکہ اہل عرب اس کے لیے یام استعمال کرتے ہیں تو اس لیے یہ فعل کے خواص میں سے نہیں بن سکتا بلکہ کیا ہوگا یہ منصرف ہی کہلیا گا کیونکہ اس کے اندر ایک ہی سبب پایا جاتا ہے وصف کا ٹھیک ہے جبکہ وزن فعل نہیں پایا جاتا اب دوسری شرط والے کو ترجمے کو دیکھیں کہتے یختص بھی اگر خاص نہ ہو وہ وزن کس کے ساتھ وزن فعل کے ساتھ تو فیاجب ہو پس ضروری ہو کہ کہیں اکونا فی اول ہی احدا حروف المظارعاتے کہ اس کے شروع میں حروف مظارع میں سے کوئی ایک حرف ہو وَلَا يَدْخُلَهُ الْحَاءُ يدخل وَرْحَا ہو اس پر احمد وَيَشْكُرَ وَتَغْلِبَ وَنَرْضِ جیسا جیسے کہ یہ مثال ہیں احمد یشکر تغلب ان کے یہ حروف مظارع کے خواست بھی پر داخل ہیں اور ان کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے کہتے ہیں فَيَعْ بس لہٰذا اشرط کے مطابق اگر دیکھا جائے گا تو یہ مولان منصرف ہوگا غیر منصرف نہیں ہوگا حالانکہ اس پر کیا ہے روح مظاہرے کے خواص میں سے یا بھی ہے اور وصف بھی پایا جاتا ہے کہ بوجھ اٹھانے والے اونٹ کو کہتے ہیں منصرف پھر بھی منصرف ہوگا کیوں لبول اس لیے کہ یہ ہاں کیا کرتی ہے ہاں کو قبول کرتا ہے یہ والا کلمہ یہ والا لفظ کا قول جیسا کہ عرب کا قول ناقا تن یا مال تنقا کو بولتے ہیں ناقاتون اونٹنی یعملتن عمل زیادہ بوجھ اٹھانے والی کام کاج کرنے والی ٹھیک ہے اب ہمیں بات سمجھ میں آ کہ وزن فعل سبب موثر تب بنے گا جب اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں پہلی شرط یہ کہ وہ جو اسم کا جو وزن ہے وہ فیل کے خواص میں سے ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اگر فیل کے خواص میں سے وہ وزن نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو اس کے شروع میں حروف مظاہرے کے خواص میں سے کوئی حرف ہو حروف یا تین میں سے ٹھیک ہے اور اس کے آخر میں گولتا کبھی بھی نہ آتی ہو تو پھر کیا ہوگا الفیال کا شمرا شمرا سیگا ہو یعنی فیل ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں دامن سے بیٹھنے کے لیکن جب اسم کی طرف منقول ہوگا تو کس کو بولتے ہیں گوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ جیباس جی وََختص اور اگر اس کے ساتھ خاص نہ ہو یعنی وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو فیا جی وہ پس ضروری ہوگا کہیں کون فی اول ہی کہ اس اسم کے اول میں شروع میں اہدا حروف المظاہرے آتے کہ اس کے شروع میں کیا ہو حروف مظاہرے میں سے کوئی ایک حرف ہو ولا يَدْخُلَهُ او اور اس پر ہا داخل کبھی بھی نہ ہوتی ہو احمدا و یشقور تغلیبہ و نرجیسا اب دیکھو احمدا کو ہمتوف پڑھتے حالانکہ شروع میں کاف داخلہ کا وجہ یہی ہے کہ اگر منصرف یشکرہ بھی ایسے ہی تغلیبہ بھی ایسے نرجسا بھی ایسی فیا تو ہم اس پر ترمیم بھی پڑھتے ہیں کیوں منصرف یا قبول حل اس لیے کہ یہاں کو قبول کرتا ہے قبول یا سبق سمجھ میں آیا عبارت بھی سمجھ میں آئی جی فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ